اور اللہ نے کہاوت بان فرمائی دو مرد ایک گونگا جو کچھ کام ناؤ کر سکتا اور وہ اپنی اقے پر بوجھ ہے جدھر بھیجے کچھ بھلائی نہ لائے کیا برابر ہو جائے گا ہے اور وہ جو انصاف کا حکم کرتا ہے اور وہ سیدھی راہ پر ہے فے ایک چھ سات